ہم لے یم تقریب تشریف لیا ہاں جی وہ پیچھے کر لا پوچھے <تصفح> دوستو, <تصفح تو <عدنال> پہلی ملاقات <موسیقی> دعا کرمی نے اپنا ڈال بیٹھنا تو لے کسی کھاتے لاتا سمجھ سمجھان دیا قبل اس میں اپنے موجود آپ خطاب تقریب جو میں کر رہا ختاب تقریر کے حوالے پتا ہوا کہ بندہ وا وا بندہ وہ مال دولت نہیں کرتا شمار نہیں ہوتا یار ہے مگر گلا بالا نہیں کرتا ہے ہے یاد رکھو یہ ہے کہ وہ زی سوچ وی ہوئی کل وی اس طرح کرو تو بچیا نجا دوسرا کل سنٹارو جی آپ اپنے قریب کر لوں یاد رکھو جس وقت نا جس وقت وڈیا دے سامنے بال ماو جس وقت پترا نو گرو ٹور دیا ہوں سن نہ پترا نو گرو ٹور دیا ہوں سن تو وہ سبق, سبق بندہ بندہ ہی ادو کر دل چیار نہیں مدیری تار تار ماوا یہ سبک دے کے ٹور دیا ہو سنت یہ ہے کہ پہنا یاد رکھ لر شری بخری, بخری ہو سکتی بھی تو تیرے بھی تیرے جی تیرے جی بھی ہے باہر چلے تیر روپیے تیر جیری جی شے ہے وہ تیری جڑی تیرے بی کو ہے وہ یاد رکھ لیا ساری آ جوں نگاہ پہ بابا جی کچھ ہوں یہ ہے کہ جنہوں نے سارا <سؤال> <سؤال> دن فلما درویش نہیں کراڑے مسجد دار بو احترام کتوں کرنا مگر بھی قائد نہیں آ بچوں جائے نہیں یاد رکھو اکھیا دا بچپن دا بچپن مسجد کے ماحول پرواہ مسجد دے ماحول پروان چڑھے جان محول معاشرے کی اگ لپیٹ بھی لوگ العالمین حفیظ کی بابویت دے دی اندر قدر پیدا ہو جائے ایک اچھے خون کی آدمی دیلام رسول دے رنگ والیا دیکھ کے دلر نفرت آئے جس دل کے اندر ہکارت آئے کنجران نچن گان والوں ویخ کے دل چ محبت آئے سے یاد رکھ لو پکی ٹکی بات ہے یہ نہیں آخلا اون دے خون چ گندگی میں یہ نہیں آخلا مگر یہ گل ضرور ہے میں چلو چلو گل پھر ادھر نکل پی ایک اللہ تعالیٰ کے قرآن چل سنی قرآن مجید میرے سامنے پیا سولہ سال سوڑ سپارہ لکھے کہ حضرت موسا کریم اللہ علیہ سلا تو آپ کا جدو آمنا سامنا ہوا سر نال میرے لگے سمجھ آ رہے نا ہوں نال جس وقت مقابلہ ہوا سا جدو آمنا سامنا ہوا تہنوں پتا ہے پھر نبی نبی, نبی, نبی, نبی اور حسین کو بننے سمرنے کی ارے کیا غرض سادگی میں بھی وہ قیامت کی ادا ہوتی آہ آہ جس وقت جادو گھر نے اللہ دے نبی دا چہرہ دیکھا ہے نبی نہیں سی بنے مقابلے آئے سر نبی دل چہرے کا نور رو نوری ہے جن دیکھیے نا ارجھا سمجھ رہے سن یہ مقابلے بچ آیا اور اساں شکست دینی ہے نا دماغ گل مگر جدو نبی کا روخ دیکھا ہے ناجا نبی مانگے نہیں بس چہرہ دیکھا دل چنی قدر آ گئی لفظ سنیا جے مقابلہ کرنا آخری نے سرکار اما انتلیا اما ان من الکار پیر جناب پہل کرو گے یا اصا کریں گے کوئی گل نہیں ہوئی ہاتھ نہیں بنے نو چومیا نہیں نو چومیا نہیں نبی آلے منیا نہیں جدو مقابلہ ہو رہا ہوں اس وقت کوشش ہوتی ہے کہ میں اگلے کے رو جے میدان چترتے ہیں اس گل کو سمجھ ہیں اگلے کے تک تب روح سانس آپ سہارا سوچا ماحول تجربہ پیش کر رہے ہیں ایمان دے کے سجنے میں پہنچ سڑا پکا ایمان لبھیا پھر نے آخیا والا اسلے بننا فی جزور نہ خلے میں تمہوں سویا ٹنگنا ہے آخیا جو مرضی کر ایمان دل چوا دوڑی سواد نہیں رکھتا سونے پکا اتنا مضبوط کہ بعد شا سوڑیاں میک کے لیے قدم تک مکان نہ اتنا مضبوط رب نے مان دن رب کی حیرت نے گوارا نہیں ادب ساڈے اللہ محمد چار لہذا تسا انتہائی توجہ ہو اور ادب ان شاء اللہ چولی آس رکھ کے آنا کہ قرآن ادیس بیا چھویاں لے کے نہ جا سکو ایک بار خبر اسے کہ میں حضور غوث پاک فرمان سنا گل دل چ رکھ لو کوئی گل اگر کوئی گل اگر سمجھ نہ, نہ آ تسان اشارہ کرنا ہے میں دوبارہ اسمجھ <تصح> آئی نہیں آئی کیونکہ اصل مقصد ہوں سمجھنا سمجھا ایک گل ہی دل چائے میں مل بہ جائے سمجھان واسطے ترائے ترائے بارہ بھی کر چڑھتے ہوتے ہوں میں تمہوں ہزور بوس پاک سرکار دا فرمان سنا نے کتاب دے حوالے تقریر کے حوالے بانی شریف اس کتاب ہے آپ اپنے مریدان کو سمجھتے ہیں یاد رکھ لو چاہے کوئی چشتی ہے چاہے کوئی نقش بندی ہے چاہے کوئی ہے, چاہے کو سخور بردی ہے، پھر ہوئے, ہوئے۔ جا کے سلسلے پکی, پکی کوئی سلسلہ نہیں جنہ تک ہوش کا نہ پہنچا ہو تقریر سنتے ہو خطاب سن ہو ایک جی <تصفح> تقریر ہے نا یہ سواد پٹے سیر نہیں دی گاستے ہوتے مثال دے رہی وزاق کر کے کتاب کا فرمایا کتاب ہوں راج واسطے شخص. شخص. شخص. سواد شروع. راست چس یہ پورا واسطے فرمایا خطاب نہ سنو علاج رو بیمار ہوئی پی ہے علاج واسطے ہوں میں سامنے اس گلجھا واسطے ایک مثال پیش کرنا اندر امید ہے بھی گل سمجھ آ جائے دوستو سمجھ دیو نا اور ایک ہے حکیم دباخانا دونوں دلان کچھ وکری وکری ہوں پتا ہے جب بندہ ہوٹل ہے نا ہوٹل تہنچتا ہے کدے بھی نہیں ہویا ہوٹل کے کاؤنٹر تو اٹھ کے آیا ہے اور انہیں نبس کی اندر, بھی بماری ہوئے اندر بماری کی بماری پچھانی ہوماری پہنچیا ہوئے آ سبزی نقصان دہ ہے لہٰذا یہ نہیں فلانی فائدہ نہیں سرکار سوتا ٹھیک مرضی کا روپی ہے سبا تاری درد ہوتے بکار اور برباد نہیں کرتے زبان کا چسک کے مسالے پاؤ پندے کھ بچے نہ بچے <تصفح> یہ ہے کہ زبان زبان سرور دور آ جائے مگر یاد رکھو ہوٹل زبان کا چسکا سوال ویخیا جا ہے بھی اگلے اندر نہ بارے کبایا ہو پر زبان چچکا آنا چاہیے سودا ترجیح روپیہ ساری مرضی کا پر جکیم کھا اور مسالے میٹے کو برباد کریں بھی نہیں ہوا حکیم نے شیشیا جوڑ کے رکھیں اگر کوئی مریض جا کے بوے دے کا یاد ہوگی حکیم صاحب نے شیشی چکر دجائے چکنا خودی دینا دباؤ ہے اپنیا مرضیاں کر کر کے مردیاں نہیں چلن گیا یاد رکھ لو جڑا ہوٹل ہے ہوٹل ہوٹل والا زبان کا چسکا دیکھ رہا ہے تیرے اندر کا حال نہیں دیکھ لہا. اور جڑا حکیم ہوتا ہے زبان کا چسکا نہیں تر اندر وہ دو نتیجہ تو انشاءاللہ جیڑے جیڑے لفظ بول رہے ہیں پورے واسطے ہیں تاکہ آ جڑی کھوپڑی ہے یہ کوئی گل بہ جائے سو جہاں کی کل جانا دل ہے یا تر گیا کوئی شہر بچی ہے نہیں समझ आई है यह नहीं आई सुनिया हथ रखना होता है और अंदर खालना हूं अंदर बर्बाद की खड़ा गबारा की खड़ा उन्हें अंदर दे हारुबान का चस्का यह पूरा नहीं करना हों अंदर दे हार संवारना हों نمک ہوائی رنگ نہیں ویخیا جاتا اندر کے مز اندر میں پتا ہے, تو ہو ایک ہے, کیوں ہے؟ تو کہ جہر گھر کے کھانے کھم کا اندر ایڈا کباڑا نہیں ہوتا جی ہوٹل کے کھانا لگ جان جان دیا چسان ہوں. زبان دیا چسان شہری لوگ پھر ویخو تو حال ہے برکی پان تو پہلا بھی گولی برکی پان تو بھی گولی کہ نہیں سونے کباڑا ہو گیا دیکھو ادی رات قوم کے ہے سامنے فلم چل رہی ہے جدو آدان کی آواز مسجد چونچتی ہے جان نہیں آتی ان موبائل سے کجری کا گانا لایا سو میں ثابت نہ کر سکدار ہاتھ رکھ کے بھی کی تھیل یا نہیں بچنا ویسنا ہوں زبان کا چسکا میرے سرکار کی چلے گا سودا تی مرضی کا روپیہ ساری مرضی کا مدد لاؤ نا تقریب خطاب واسطے وقت دے دے، دے دے، سرکار، سور سنتے ہیں شیر سنتے ہیں یہاں جنتی بنا کے جانا ہے ٹھیک سودا تھی مرضی کا روپیہ چالی ہزار روپیہ نوٹ جمع کراؤ سا مرضی فرید سونے سجنوں سجو گل یہ ہے کہ خوم کی حیرت ایمان دین شریت نہیں اندر ایمان روے پاوے نہرت روے پاوے نہ روے ہزار روے پاوے نہ روے پاک تامنی روے پاوے نہ روے پوک کا کباڑا ہوئے چسکا آئے, آئے, پورا کرنا لیادا روپیہ ساری بندی کا پر اللہ کے بدلو جی چکی فکیل ہیں کھولے کھولیا ہے نبی مال بنا اور مسلمان خیر کا سوال ہے جاس قرآن سریل کتاب سمجھے کاندھ سروے وہ کتاب اگریزی دیا جس سینے گا نا قرآن میرے نان مرد بھی ہاں جانے لے گئی من سنا تی شاید کام لے گئی ہوں نہ تیرا مناریج پہ لگتا ہی بڑا کچھ ہوا کہ اگر سکھ پہ لگتا ہے پھر گیرے پاڑ لگے گا سب نے کافر سوال یہ ہے گسا پہ آپ پتا لگتا ہے انگریزی وال مسلمان کیسلمان کا مسلمانوں کی حسرت آفر دیواج اندر نہیں محمد مستفی کروانی یقین حق علی حق ہے سنت زندہ باد الحمد للہ بولے اندر گنجے بولے سبحان اللہ سبحان اللہ صدقے جاوا شان لا میں طاق فرماندے ما اے نا کھامی مٹائے جن جگ نہیں سمجھا ہوگا انہیں آخر ہے ترقی ہو رہی ہے کشم کلا دیجیے قوم کے نوجوان کی اک بلتی ہے سامنے جناب کی فلم چل رہی ہوندی ہے اکان بات نے دہی حال گیارس بدل قوم کا پتا لوائ کو سجن کو اپنے رب دی مارکان جان رب دی مار گر پہنچنا ہے جان گیا مار بھی اتنے لے گیا بھی اتنے لے جان گیا تجارت بھی اتنے لیا ہمس مجھے ہر بہت اس گل سے کرنا ہے اس گل سمجھونا سمجھنا کہ وہ جیتی بڑی مہنگی ہے پر جان ٹوٹ جاتی ہے پرانی ہو جاتی ہے روڑیاں جن تیرے میرے دیرے دیرے دل کے اندر باقی آ جان گیا جنہوں سا کام کا جنوب وے امانے والا فلما ڈرامے وچ کے سر مدر جانی جب دے پیارے وہ جبان جن اپنی جبانی نوپھی میں یا اسا وارثاں خالد ابن ولید دے وارثاں اسا وارثاں دے مو آوے تے لوگ بچ بج کے فلم کوئی عورت لے جناب دے والا اپنی خواہش پوری کری ہے وہ جا جانے کے فیاد کرے درویش آ جا کتا اگر چک پا لے لوگ من کرو lene ubbe dio ke rabta menu sag ba gaye mainu bajao اس چکر پیا میرے کو موٹر سائیکل آنا چاہیے چنی ایلک ہونی چاہیے چنگے بانٹا شانا ہونے چاہیے اور جناب والا کارڈن شاٹن کے کپڑے ہونے چاہیے چویلی ہونی چاہیے کسم خدا کی کر کے نام شیئر نال انتیا پاکستان تصویر ٹوٹی ہوئی ہے نہیں ہے میں لہار کے اندر ایک تھان تزریا میری نات پی ہے قبر خوانا دری ہوئی ہجوم ادھر ویسنا مولا تھا قرآن بیان فرما دار کرنا سو جائے پرو سبحان اللہ بدلوں بدلے ਸਾਡਾ ਨਿਦਾਮ ਬਦਲ ਲੈ ਬਦਲ ਜਾਵੇ ਸਾਜਾ ਮਾੜੇ ਨੂੰ سجنا تھوڑی جی کوشش کر. کرنے دے دھی دونوں مولا روک دیکھی مولا نام کھلے دینا جی گلے کی سب خلا نکل گیا ایک ہاتھ درد حدم پران ہوے دوسرے ہاتھ در بخاری ہوے مسلک سنی فرمان میں گل سمجھا چاہنا مولا فرمان ہے کہ سال بڑی بڑی گل ہے بڑی بڑی گلے لے کے جانا چاہنا ترائے سو نو سال ستے رہے بے تحقیق دارے جا رہاً جا رہاً دارے اللہ, اللہ محمد چار حاجی خواجہ کتب فریدی محمد فدر احمد چشتی صاحب خواجہ شفیع محمد لجپال سجنا میرے بل ویخو یار میرے بل اگر گل سوا دے فکیر ذمے دار مشینری قسمان پریشانی گل بڑی مجبور ہے گل بڑی بڑی ہی پو جا پرانا ہے اسی نہاری رکھنے گل جاری رکھنے یار اگر तो توجہ तो میرے مل رکھو گے تو میں اپنی مشینری جو ہے اللہ سنگار در آرام کر رہے ہیں مولا سارا فرما ہے میں دے پاسے پاس برتا سا میں انہر پاس برتا سفسیر مالیا نے لکھا ہے سال ایک بار یا دوارے جو ہے نا سجنا اللہ گل کر رہے ہو گئی ترائے سو نو سال مولا پاسے پردانہ رہا ہے بغیرانی تو میں رک جا گل کر خاص وجہ نہ رک رہا ہوں دسنا بغیر کھان پی تو دندار ہے. کیوں سوال پیدا ہوتا ہے بندہ کھان پی نہیں رہ اللہ <سلام> دل اندر جواب کی جان ہے. سبحان اللہ, <اللہ>, اللہ روحانی خوراک <اللہ> <متصف> بعد بھی ہو گل توڑیا جی گل بڑی ہی اہم ہے بڑی ہی اہم ہے روحانی خوراک دار خوراک ہے چاچا جی میرے بلو روحانی خوراک رب دلی جو ہے روحانی خوراک میرے بلو روحانی تفسیر والے نے لکھا ہے جڑا میرے اشارے میں دیکھو جڑا کتاب بٹھا ہے چھے بہ لگے ترائے سو que se گا یہ گل میں تعین ہوں سنا نا اس پہ ایک گل سن لو کیونکہ اس گل کلی پھانی ہے امداد ال مشتاق کتاب کا نام بولیا ہے کتابی نہیں بڑا بڑا ماحولیا جگہ پیچھے پیچھے گھر بھی چکنی بڑی خاص گل پیچھے پچھے پیچھے پیچھے جڑی تھانے آپ جی جتیاں چہرہ کٹنا رہتا ہے آپ کا بخر روا جی گئی آپ نے نگار پھیری کے اشرف کی تھانا ہے, رہنا رہنا ہے, ہے, ہے کتے پر ہے چالی چالی کتے پنا پنا کتے بڑی گل خاص کر چالی چالی کتے پنا پنا کتے گول گتے ہلکا بنا کے نیوی سٹ کے او جی چالی کتا پہلے بھی اس علاقے چ را بھی بلی دے بھی گول گتےرا بنا کے ادب نال نہیں بیٹھے بلی دی تک لگ سج نگاہ پہ ہوں وچوں ہو کے وچوں سا ورگا لے رہا ہوئی بلی کی نگاہ پہ کتا آم نہیں بندے ہو کے نگاہری پوے تے مرگا سمجھ کتنے والا کترے سونے گل دوبارہ فرا دیر نگر بٹھاؤ نا توجہ سونے پالو نہیں سر پہ نگاہ بھی ایک پہ سارے نہیں سن پہ آخرکار انسان ہو گیا بلی پہ وہ سجنا پیر سیاں رات نو جان جان انسان ہو گئے کام انسان نہ پچھانے بھی کیا مل پچھا بٹا ماریا بٹا ماریا لاؤ فکیرو خیر مار روک پیدل کیوں مار وہ حیران بھی کتا بول رہا ہے فرماندے ت مندے بھونکنا بھونکے گا اصل لکھ کے آ رہے ہیں سارا گل کی دسن لگیا وفا فرمایا وفادار چوکی دار فرمایا بس اچھا اٹھا جائے گا آدھے بہت ترائے سو سال ترائے گل سی ہوں جی آپ وضاحت کروں گا سجنا یہ سال سال ترائے سو سار موہے سے اٹھنا نہیں دشمن بل جانا نہیں بھوک آ نہیں ہے ضرور کیوں نہیں ترائے سو سال بہتا آج یہ نہیں ہوگی کہ بک بک کر سبان نہیں کھولا گا ترائے سو سال پہ <سؤال> بکھا رہا پی گیا رہ لے جاگا پڑھنا بولنا بڑیاں بوے تھی میرے وفا نہیں رہ گئی ترے میرے وفا نہیں رہ گئی خوکے وفا نہیں رہ گئی ربڑ لمین لوہے کافے کا ربڑ کا انگریز ہے اے نہ سمجھ ترقی سی ترقی تھی ترقی نہ مولا نے امتحان کیا ہے درد پکے نے یاد داردے کچے نے پکے نے یاد درچے جہاز ہونا کون گیا دنیا کا سارا سامان ادھر پچ فس کے جا نہیں کے نی ہے جہرام جانوروں کو پتھر بنا دو لت بان کے رکھے آپ جی بنا دو تندرست ہے جی دنیا دینا تٹی گے اجریہ جگ دیا دروازہ بھی اٹھ دیا زمانہ نکل گیا ہے جا سکتا جرا پڑیا پڑایا جا رہا ہے کہ پرانے لوگ جانور واگ زندگی گزارتے پکی جا رہے ہیں منتر بنی جا رہے ہیں باپ اپنی اکانا ہے میرا گھر ہے میری دھی صرف لے کے پیروں تک بدل رہی ہے میرا بیٹا سرت لے کے پیروں تک بدل رہا ہے ویلا سجنا ویخ پیا جسانی گزاری سارے نظر نہیں میرا بیٹا ہاں پوری پوری رات نکتے مصروف رہتا ہے ویسد پیا میری ماں نانی پیر نال گل کرنا گوارا نہیں کرتی میری دھی کوئی گل کرے کہ سنوی وہ جرابی والا بس دی دی اے اے اے اے بھی لگ رہی ہوتی ہے سارا کیوں آخیا جائے دشمنیاں کیوں کی جران والے دشمنیاں کیوں کی جیسا ہے اب کدر کے سامنے جناب والا کتار لگی ی بن گئی ہے وہ پہلے جنالے والا بڑی آداب بن گئی ہے ترقی والی بن گئی ہے وہ جی ماں دے وفائی کرے باپ بھی وفائی کرے برا نال بھی وفائیاں کرے جتیاں کو استعمال کر کے سج دیا سجنا آخرکار سب سن گیا ہے ردی کی دبا برا کے کل پیچھے کیوں چک دیا گیا ہے اجرانی آتاب ملک کا نظام کیوں نہیں مر اج معلوم نے کیوں چھوڑا اج پیرا نے دین کیوں او چھوڑیا جل گئی درویش پہلا بھی جنابے والا گر کرتا ہے اسلام نے خلاف کرے گا دین خلاف کرے گا اگلے بھی تعریف کرے گا یہ درویش نام چلیا پیچھے زمانہ کے نکل گیا ہے وہ زمانے گزارا کرنا پڑے کافر بہت اگے نکل گئے ہیں وہ نہ کوئی مال آ گیا دولت دنیا کے سباب آ گئے وہ نہ کل سائنس آ گئی ہے ٹکنا آ گئی ہے وہ چلے برباد اگریزی برباد یاد وفات امتحان سی تنگریز بوائے سے جانا وہ ہاتھ لے کے یا چار یار حاجی خاجا کتب فری حک فری حق فری حک فری ہک فری بولا بائے ہاتھ کہاں یہ درویخ نہ سجنا کسم خدا دی کر دے کی کر کے مری نمیاں کا لواز سبنا اپنی نمی کا لباس یہ درویش مسلمان ہے گل میرے کرنا وہ یار یہ درویش سمجھو میری بات سن خیرت کی گل ہے خیرتر کا پانا ہے ضرور پافر نبی نبی گوارا نہ کرے وہ تیر نبی لباس جانور باہشیا لواز سمجھے وہ پینٹا پا کے تش ہوتا ہوے وہ جنوب سونے تیر پوتر پینڈا مو کے جا خوش ہوتا نگاہ ریے حکالت کی نگاہ ویو عزت کی نگاہ بندے نہیں میرے یار میرے نیلا گلام ایران کا علاقہ پتا کی وہ سجنا چوم مسلمان اقبال آخر میں اپنے آپ مسلمان آخر میرا اندر ہل جانا ہے تر پتا نہیں مسلمانی خدرت ہو جائے کھانا تناول فرما رہے ہیں، کافر بھی کول بیٹھے ہوئے ہیں، بٹے بٹے سالا اور افسر بیٹھے ہوئے بیٹھا ہوئے ہے کھانا کھا رہے ہیں لکوا زمین سے ڈگیا ہے پنجابی اندر برکی ڈگی ہے آپ نے جہت بدایا کو بندہ بیٹھا رہتا ہے روجے جہین تو لک میں اٹھا اپنے گاؤں میں حاصل کیا اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے نبی دا غلام پہ آدھا فدو کہ فدو آخری نے آلہ نے بھی نبی دا غلام آخر فدو نے, نے کہ فدو آخری نے کافر آلہ نے بھی اللہ اقبال نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں میں حاصل کی اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے لندن انگلستان لندن تشریف لے گئے لکھا یا نہیں تھے اتنے کیڑا قرآن حدیث ہے جڑا کافر دیاں پڑھائیاں نو آلہ کھی پڑھائیاں انہوں دیا آلہ تو پھر کافر اپنے آپی ہی ہو گئے اپنے آپ ہی ہو گئے اپنے آپ گلیں سمجھانے والا کھلو لایا مسلمان ہوئے گا آگے کا پڑھائی کو کوئی پڑھائی نہیں بران لگو ایک پاسے اللہ نا فران ایک پاسے سونے فر او آلہ تعلیم تے پھر وہ ہو جڑی بندے آناو بندے بناویں زہری بات فیکٹری چنگی ہے پورزہ چنگا ہے فیکٹری چنگی ہے پرزا ماڑا ہے فیکٹری ماڑی جی جی جی جی جی جی جی سجنا جی اگر سکلے بندے اگریزی تعلیم والے بندے پھر کوٹا نو تو جا پھر نو تھاانور جا انسان بندے سفر کرتے سن پالو رات نو سفر کرتے سن ڈنڈا سوڈا فریا ہوتا سی سب ٹھو نہ ٹکر جا کتا بلا نہ ٹکر بندے نکل دے نے بابا فری سکار دربار تو لگیا تو تہوار پتا ہے انسان بھی کئی بار کھلوتے ہوتے ہیں جیڑے بڑا پیار نہ بلا جانا پال جا کو چاہاں بھی پلان تیز کا بھی تمیز کتنی ٹاٹ ہی پتہ ہے سلیا اتنے ہن آ جانے پی جائے روٹی لیاؤ پانی لیاؤ چاہ لیاؤ جدو سا جانے سڈے واسطے جیتا نہیں بہ رہا خدا بھی کر کے اگر مالک نہ جنہوں دے دیئے جٹ نے بے شور نے بوے توٹیاں پکا پکا اصے جائیے انسان واگ گل ہی نہ سنی آخر تعلیم تو انسان بنا لی چکر لا کے معافیا منگتا ہے مولا دوبارہ صاف خان آ جگ پواز شریف کا نام آ جانا پر یہ جی چاہتا ہے سونا قانون ہے میرا میرا کلان ہے میرے محمد مصطفا قرآن کا قانون حسین کو نا حسین بہتر دے ترقی آئے گی بندے پیارے کھوتے تنگ مارن مارن تو سوا لتا مارن تو سوا پٹن تو سوارا ادھر ستر سال بکھا سجاتا وی کوئی باد شاہ فروخ و کے بخاؤ کوئی مری پایا کر کے جی تعلیم بندے محمد امروہ شریف انڈیا کے اندر شہر لبی دربار پر ہوئے برا برا کے سے پیش درویخ جا اندر تھانے تو ہو کے کوٹا چور جا چوی پائے ہونگے کالے, کالے <تصفح> <تصفح> <تصفح> اینجنی جی باہر نہیں چھٹے پھر دے پہ برباد ہوجر آئے دیکھ پتر مر گیا ہے پیو مر گیا ہے قتل ہو گیا ہے اپنا دکھ سنا اپنی تکلیف سنا پر سنن واسے تیار نہیں ہے سنن واسے تیار نہیں دیر تک پہ ہزار انساف لگنا ہے وہ جی نو بجے یا دس بجے کوٹ کھلن چار بجے بند اور انصاف کی ٹھیک روا واسطے تیروں لاک لاک روپیہ دینا پا جائے آپ اسلام وہ سجنا نے اور اسلام میں والے خدا کی کر کے نو اسلام کی تاریخ دن بادشاہ Do you know what I یا یا یا مسلمان دشتہ دے ہیاں ان سوچیا میرا کورسیاں مسلمانوں کی تھی پہنا چند میرا جمن پہ جمن ان سوچا میرا جمن پوچھتے یہ جمن مونا جمن بابا فرید کافر نے سوچا کڑک پا کیوں گئی بابر نے سوچیا قدر سڈیا اور خاطر لڑائی نہ عزت کی خاطر اٹھ اٹھ قدر ہو جا ازت پا کیا گئی نی بین بھی میں رلا جیڑیاں مرل دیا آخیا اپنی استعمال باہر کڈو یہ تو ایڈے غیرت والے نے یہاں کے نبی نے یہاں ریرت گائی ہے ٹب مار مار کے میرے مکا چڈنا ہے بر بے ح رج گئی سوچ سوچ کے بہانا بنایا تعلیم کام تعلیم کا بہانا بنایا انہیں آخیا آؤ میرے کو تعلیم لے لو رکی رہا ان تھی میںکا کے سکتی مار پڑھائی استاد محمد مستفا وغا ہوئے شکر محمد شدید بڑا بننا ہے کسم خدا کرتاد مغرانی وغیرہ ہوکت ملتا ہے ورگا ہے شکیل حرمت کی ماں محمد ورگا وگائے اگر استاد استاد کی شاہی ورگا ہے شکل کی اگر تین مستیا اگر مستیا شکر بنتا ہے اگر استاد خانجہ دن وغا ہوئے شکت امیر خسرا واور اگر استاد خانہ محمد مہانی ورگا ہوئے شکر میر سیال بروا اگر استاد پیر سیال ہوئے تعلیم کا بہانہ لو بہانہ تعلیم دقیقت جی. کے اندر مسلمانوں دیا دیا کھڑے نچیاں ہیںیا مسلمان دھیان کی تصویریں چوکا بھی آدمی ہیں کیا مسلمانوں کی دھیان یہ جلا دے والا کالجوں کے اندر یونیورسٹیاں برباد کرا والی آ سکول نہیں ہے وہ جنر پرتے کا سبق ہوے ہیا کا سبق کا سبق پڑھایا جائے گا دیر تک مسلمان, مسلمان جناب جنی دیر تک تک تک دیاں پہنا شانا بشانا نہیں چلن گیا اینی دیر تک ترقیاں نہیں ہو سکتی یاد رکھنا ہے بے غیرت بےغیرت او و کافر تعلیم آ سونے سو بیٹھو بیٹھو سو بتا دی گرجی ہے نا اور آخر بدلہ تو نہیں آن نہ بہ جہجو سونا جی رب دار مر بھی گیا بار مرا گے تو پتا نہیں چنگی موت نصیب آتی ہے جی رب در چہمان بن کے بیٹھے آپ کے شاپ رات کی جاگے and I تعلیم ہے کہ سبق, دی سبق نے دیتی کہان گرو باہر کٹ تعلیم کوئی نہ اللہ مقبال فرمند مسلمان ہو سونے اقبال فٹ بند نے میں تیرو دسا وا تعلیم کنو آدھے تعلیم دینا موت دینا زہر دینا مسئلہ جو بجلی تور سی تھی ہم گرائی جا رہی ہے کرنے کا سبب پوچھا تو بولے لگا کی لگا کو مسلا جی تھوڑا جہا بندے بالکل تشریح کر لگی ہاں آپ فرمے نے جی پڑھائی پڑھنے کی وجہ عورت عورت نہ رہے تشریح عورت نہ رہے فرمایا خود بندے کے جی آخر والے ہیں سونے رہے گل مکارا بالکل مکار ای ای ای ہے لمبی <laughs> ہوئی <laughs> <laughs> فرما نے جگ نزاں جوسائی نو سارا پڑھا سب کچھ آ گیا جیت چ رکھ لو جی پڑھائی پڑھن کی وجہ عورت عورت نہ رہے وہ پڑھائی پڑھائی نے موت کوشش کردی مگر بندہ بن گیا سونے لازیا گوڈیا کو تو کے جناب تک سترے کی لگا شہد ہے جی پڑھائی پڑھا موت ہے موت ایک ہی تا شیر ہے نمائپالم کی تاثیر سے زر ہوتی ہے ناز ہا جی پر نکل جائے موٹے نال موڈا لا کے بیٹھی ہو چوکا دی تصویر دے پرایا نہیں جی موت جی آ میرے ہاتھ دے اندر اردو دی کتاب ہے جی دی چمکی نہ پہلے چلا گئے کھانا تھی سکول والا نے خود لکھا جی اگریزیاں پڑھ جاتی ہے اگریزاں دیا دفتر بازار چھمتی پھر اپنی عزت کے نام ہے پیسے دی خاطر اپنی عزت برباد کرتی ہے پار نے کھڑوایا میری پڑھائی بڑھن کی وجہ عورت ہزار جان ہے اور مسلمان ہے سوال ہے آج کے اندر جبا امرانییات اس اندر دیکھا ہے دیکھنا مثلاً آزادی عورتوں کی آزادی وغیرہ انہیں اسلام پابندی لگاتا ہے لیکن آج کل یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا پھر پڑھنا ہے پڑھنا ہے پڑھنا ہے،, ہے اگر ہم یہ جانتے ہیں عورتوں کو بھی مردوں کے ساتھ ساتھ چلنا ہوتا ہے پھر تبدیلی میں رکاوٹ پرتا ہے یہ تو دیکھا چرکیاں اونی ریٹ تک نہیں ہو سکی جنگی ریٹ تک پتے پرتے پی گیا ہو مرد سلطان سلا نقشہ پیش کر دیا ساطمہ سمجھ آئیے کہ کوئی نہ جیڑی بے حیا کرے او تعلیم جاؤ بیو برقا پا کے جانا نے ڈاکو برقا کالا میں چلو کافران کی سازش سمجھو پتا ہے جی اص اندر سارے پردے لوا نے, نے. بے پردکار کر لینا ہے ایک بار برکا دو ہولی لاو گے یہاں کتنے پتا نہ لگ جائے جب یونیورسٹی دے ماحول اندر آئے گی تے پھر زمانے دی پہ حیاء ہوئے گی باکسنگ کھیٹے گی کدے جنابے والا کرکت کھیٹے گی کدے مقابلہ حسن دے اندر آئے گی کدے فلمی کنگری بن جائے گی اوہ جھلیا کھوپڑی نے استعمال کر اگر تعلیم ہوندی حیاء مکناسی یا حیاء بات جانا سکتا لہذا اے ہے میری گالدہ یقین نہ۔ تے جاؤ جا کے میرے گرے بان تو پڑ لی سونے سا کسور کہ اصا غیرت دا سبق دنیا جبھی ہوگا سبق لگ جائے کیوںکہ اصا جے پانی نے اگر میٹھا من استعمال کر کے سا روپ دار ہے تو کیا دے پیچھے نمازا پڑھ سکتے ہیں یا انہوں نو اپنی نشستان کے اپنے سٹیجان کے اتنے عزت کا مقام دے سکتے گستاخ رسول ہے کھڑے ہو کے انہیں نات پڑھی انہیں سلاد نہیں پڑھی اتنے اتنے ہونے سے پہلے سارے لوگ سمجھتے پچھلے دن ابھی تھانے فری جان دے جی لاؤڈ سپی دور بندے گلا جی خصوصاً جی مسیح کی انتظامیہ ناراض نہ ہو ہاتھ بان کیا بڑا وا ہے اتوی گل نہ ہوا میں لینا وا جدو جی تبلیغی جماعت والے آتے ہیں جی بسترے لے کے بسترہ کا نال گول کر کے جی او دو جی صاحب کہہ بھی دین بھی انہوں تے کھڈو لفنگا انتظامیہ کا بندہ سامنے آ جائے جی اللہ والے نے ایام خاں تصے کرتے ہو تو تنگ کر دوں تو نہیں لے کے اس مسجد کے جلسے ہوتے ایس دا کوئی کو دب سونے مسیح جا سننی میں نارا نہ جا بے خیرت سننی وہ آن تے خوش ہوئے جا کھن دی کوشش کرے تو لڑائیاں کرے میں بے بےغیرتا جو تین دن ساری مسیح اللہ کر آدھے تم می دو دن کا نام لاستے کرسیت گوارہ نہ کرسی گارا نہ جو اللہ رہی. اللہ نے ہیں تے اللہ اللہ ہے جدو ابی سے سلاح تو سلام پڑا گے یہ تو دیکھو جی وہ تینوں مسلمان سمجھنے تینو مان والا سمجھتے ہیں سوال ہے تین اپنی جی، مسیح کیوں <suffer> نہیں جان دیں وہ جی کسی نہیں آخری جا سی مسیطے تبلیغ کر سلاح پتا لگے گا مسیح پڑتا میرے اللہ جا نہیں سر نہیں یہ چیزاں کی گل کر رہے ہیں لہذا یہ ہے میاں سارے سنی یان ہو جائے ہاں جی تو پکے ہو گیا قسم خدا مضبوط دا پیار نہ آ رسول پاگ تے اپنے کتاب ختم کرنا ڈیر وقت ہو گیا ہاں بھائی اگر کسی دا کوئی اور سوال وغیرہ ہے تو میاں کر